حضرت, حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ والده والده تعالی عنہ کا قبر کے ساتھ والده نماز والده پڑھنا اور حضرت والده فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ان کا ان کو روکنا یہ بخاری شریف میں وہ سارا قصہ بخاری شریف سے سنو اور فت الباری سے کتاب اس خلاد باب نمبر اٹتالیس ہل تمبا شبور مشرقل جاہلیا وہ تخد مکان لوہا مساجد جاہلیت کے مشرقین کی قبروں کو اکھیڑنا اور ان کی جگہ مسجد بنانا یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد شریف ہے نا مسجد نبوی شریف یہ پہلے قبرستان تھا مشرقین کا کن کا قبرستان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ملک خریدا تھا با... وہ قبریں مٹا کر آپ نے مسجد شریف تعمیر فرما دی امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں عمر آنا سب نمال قبر فقال القبر القبر ولم جأمره حضرت انس بن مالک قبر کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی قبر ہے اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں حضرت فاروق اعظم گزرے فرمایا قبر القبرہ انہوں نے سمجھا یہ کہہ رہے ہیں القمر القمر نیم کے ساتھ تو تھوڑی دیر رک گئے بعد میں حضرت سمجھے حضرت انس بن مالک یہ جی مجھے قبر کا کہہ رہے ہیں کہ قبر ہے ساتھ میں تو جاز القبر قبر وسلح حضرت قبر سے تھوڑا آگے ہو گئے حضرت انس بن مالک نماز توڑی نہیں قبر سے تھوڑا آگے ہو گئے اور نماز پڑھتے رہے بس اللہ امام فرما رہے ہیں صاحب فتح الباری کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو جو فرما رہے ہیں القبر القبر آ کہ قبر ہے یعنی قبر سے بچ قبر سے بچ جا دور ہو جا ولم مرحبل عادت حضرت عمر یہ نہیں فرماتے کہ نماز تیری ٹوٹ گئی باطل ہے کیونکہ قبر کے ساتھ تم نے پڑھی ہے قبر کے ساتھ نماز پڑھنا شرک ہے نماز باطل ہے جیسے ابن تعمی اور وہابیوں کا مذہب ہے صحابی پہلے پڑھ رہے ہیں حضرت عمر صرف تنبیہ فرماتے ہیں اور حضرت انس اتنا کرتے ہیں کہ تھوڑا آگے ہو جاتے ہیں اور نماز اسی طرح بحال قائم رکھتے ہیں نماز پڑھتے رہتے ہیں جس سے پتا امام بخاری فرماتے ہیں غلب یا امر حضرت عمر نے حضرت انس بل مالک کو نماز لوٹانے کا نہیں کہا اور حضرت انس نے بھی نماز نہیں توڑی جس سے پتا چلتا ہے کہ امام بخاری کا مذہب بھی یہی ہے اور حضرت صاحب کرام بھائی نماز باطل نہیں ہوئی باطل نہیں ہوتی نماز قبر کے ساتھ پڑھنے سے سمجھ نہیں آ رہی اب ابن تیمیہ کا فتوا کدھر گیا وہاں بھی تو کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ قبر کے ساتھ تو شرک ہے اور صحابی صاحب بھی پڑھ رہے ہیں حضرت عمر صرف اتنا کر رہے ہیں تو وہ تنبیہ کرتے ہیں اور وہ آگے ہو جاتے ہیں نہ نماز ان کے نزدیک نماز باطل ہے مسجد کو گرانا فرض ہے اور بندہ مشرک ہے منی آئی امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں وما یوک من منسکلات فلقبور ہے کہ قبروں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ ہے کیا ہے یہ امام بخاری بنتا یار کیسی عجیب بات ہے کہ عام قبروں میں کھڑے ہو کر قبروں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا امام بخاری اور ان بار صحابہ کرام کے نزدیک تو خالی مکرو ہو اور ان خنجوریوں نے داتا دربار کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو مشرق ہے واجب القتل ہے ابن تیمیہ کا یہ فتوا ہے اور اس کے ان پجاریوں کا کہ مشرق ہے واجب القتل ہے اس کی بیوی ہم پر حلال ہے بغیر نکاح کے مال اس کا مال غنیمت ہے اور امام بخاری اور صحابہ کرام کو سن لیا تو اب کہاں صرف کراہت یار اور کہاں شرک کے فتوے یعنی کی باپ کی شریعت ہے کی اندازہ تو لگا ہے کتنا ظلم ہو رہا ہے اور پھر دیکھیں یہ حافظ ابن حاضر اسلانی رحمہ اللہ جو میں نے کہا وہ القبر دورنگ گمان کیا القمر پلمبارا یعنی القبر قبر جاس القبر وسک اللہ پت الباری شریف سے یہ ہے کس نے وہ آگے اور اور سنیے امام مالک رحمہ اللہ وہ امام ہے جو امام دار الحجرت یعنی مدینہ شریف کے امام ہیں امام بخاری ان کی تعریفیں کرتے نہیں رکتے امام شافی ان کی امام احمد ان کی تعریفیں کرتے کون امام ہے جو ان کی تعریفیں نہیں کرتے امام مالک رحمہ اللہ آپ کی فقہ شریف میں آپ کی فقہ میں یہ موسوت الفطیہ پینتالیس جلدوں والا سلاد کے لفظ کی جلد میرے پاس آتے ہیں وہ آجاز الفلا بلا کرا تم مرمد الغانہ میں ولبکرے من غیر من غیر فروشن مین غیر فرشن جو صلی اللہ علیہ بل مقبرہ تلا ول قبر ولو نے مشرے کے وہ سوا ان کا نتل مقبرہ عام دار سمبوشا امام مالک رحمہ اللہ کی فقہ میں ہے کہ وہ قبرستان میں نماز جائز قرار دیتے ہیں بغیر کسی کراہت کے اور آگے پردہ بھی نہ ہو بلا حائل قبر سامنے ہو جانی قبر ولو و القبر چاہے قبر کے اوپر پڑھے ولا مشرق چاہے قبر مشرک کافر کی بھی ہو کیا نسل مقبرہ ہاں میرا ہاں برابر آر, ہے. ہے قبرستان آباد ہو ہم دورے سمبوشا یا ختم ہو چکا ہو قبر ایک بھی نہ رہی ہو دونوں صورتوں میں امام مالک رحما اللہ کے نزدیک بغیر کراہ کے نماز پڑھنا قبرستان میں صحیح ہے اب بتاؤ یار یہ شریعت کے ایک امام ہے وہ کہہ رہے ہیں نماز آم قبرستان مشرق کی قبر کے ساتھ پڑھے جب تک کہ اس قبر کی تعظیم مقصود نہیں ہے نماز سے نماز, نماز سے قبر, قبر, کی, قبر کی تازی بزیرا مقصود بزیرا نہ ہو, ہو تو فرماتے ہیں بغیر کراہت کے اب یار بتاؤ مشرف کی قبر کے ساتھ امام مالک کے نزدیک نماز صحیح ہے اور ان کتوں کے نزدیک سید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ نماز پڑھے تو نماز باطل ہے اور بندہ مشرق ہے یہ کیا ہے ان خریدیوں کی مکواس بتائیں بات نہیں سمجھ آئی آپ کو یہ تعلیمی اور ظلم زیادتی کرنے والے لوگوں سے اور شریت سے کہ نہیں مان سے بتائیں بات بات پر مسلمانوں کو کافر مشرق کہنا لاکھ لانا تہن پتو پر یہ مسئلہ تو قبرستان میں نماز پڑھا گیا آگے سمجھ کے نہیں آئے وہ ہمارے ہنفی مذہب میں مکرو ہے مکرو تاریمہ نماز پڑھنا اس میں اس کے علاوہ ان امام مالک رحمہ اللہ کی فیکا کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں مذہب کی بہت بڑی کتاب ہے اتم ہی امام ابن عبد البرمال کی رحمہ اللہ کی یہ محدث ہیں امام بخاری کی طرح حدیث سے نقل فرماتے ہیں وہ اپنی اس کتاب کی جلد نمبر پانچ میں لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر دو سو بتیس پر دو سو اس سے بھی پہلے بل شروع ہو رہا ہے مسئلے میں اور اختلاف عائمہ ذکر فرماتے ہیں کہ اپنا مذہب اپنا مذہب خود بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں یعنی مقبر قبرستان میں نماز جو مکروخ قرار دیتے ہیں وہ امام سفیان سوری امام آدم ابو حنیفہ امام اوزائی امام شافی اور ان کے اضرات صرف اتنا سی بات ہے اور امام مالک وہ کہتے ہیں جائز ہے اب دوسرے مکروح کہتے ہیں اور شرک کہنا بتاؤ یہ کتنی بڑی لانت, لانت, لانت ہے اور سنیے, سنیے یہ حافظ ابن نے حاضر رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں جلد نمبر پہلی وہی جو پہلے سفا کھول کر بیٹھا ہوا تھا باپ اسی باب میں آپ فرماتے ہیں وہ ما یوکر میرے اس پلا تو فی القبور یتنا بولو میں ماں او واقعلا تو القبر اور قبر اور فرمایا یہ جو امام بخاری فرما رہے ہیں کہ قبرستان قبروں میں نماز مکرو ہے فرمایا یہ شامل ہے اس بات کو کہ قبر کے اوپر نماز پڑھے قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے یا دو قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھے یہ سب صورتوں میں صرف مکرو ہے شرک کسی نے نہیں لکھا سوائے ابن تیمیہ یا خبیص جب آپ نہیں آئی کیا قائم ہے شرک شرک صرف ان میں ہے اور شرک ان سے ہے بات نہیں سمجھے ان میں ہے یہ پیدا شرک سے ہوئے ہیں رات کے محنت کیا یہ اپنے ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئے شرک سے پیدا ہوئے ہیں اسی وجہ سے ان کو شرک کا جنون ہے خمزیروں کو سمجھنے آئی بات اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ آئی مسلمین مسلمانوں کی نظریات آپ کو بتا دیے اس کے کہ قبروں پر, پر نماز قبروں کے متعلق اور پھر تصویر ہو اس کے ہوتے ہوئے نماز کے آکام اور ائمہ کے اقوال سارے وضاحت کر دیے غرضے کے شرک ہونا سے نماز پڑھ رہا ہے کوئی الوحیت کا اعتقاد نہیں شرک کے فتوے لگا دینا یہ وہابیت حابیت کا نظریہ قرآن پاک میں جو فرمایا ہوا ماں نبود ہوں جو کرفا مشرقین محض واسطہ محض واسطہ سمجھنے سے وجہ مشرق نہیں بنے تھے وہ مشرق بنے تب. تھے خدا سمجھنے سے اور, اور عبادت, عبادت کے لائق, لائق سمجھنے سے قرآن, قرآن یہ واضح دب. فرما رہا ہے ہاں اب میرے ذہن میں بات آ گئی ابن تیمیہ پہلا وہ شخص ہے جس کو شرک شرک کا فتور ذہن میں اٹھا اور اس نے بات بات پر مسلمانوں کو مشرک کہنا شروع کر دیا اور اس کے شرک کے فتوے سے صحابہ سے لے کر تابین تبا تابین ایما بزرگان دین صوفیاء اکرام کوئی نہیں بچا گلاستے اتنا عام تھیں وہ پھر شرک کے فتوے ایسے خبیس لگاتا تھا کہ اس کے فتوے سے خود انبیاء علیہ السلام نے بچپن بالکل وہ کیونکہ وہابیت کی بنیاد ہی تعمیلیت ہے ہاں وہابیت کی اصل اگر کھولو نا تو وہ تعمیلت ہے جس راز کو نہیں سمجھ سکے وہ وادیت کراد نہیں کر سکتے ابن فہملیاں وہ اس کوشش میں تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں مسمار کر دی جائیں ختم کر دی جائیں اس کے باطل گمان کے مطابق شرک ختم ہو جائے وہ ان کو سمجھتا تھا انبیاء علیہ السلام کے مزارات کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پور انار شریف سمیت وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ شرک کے مراکز ہیں لہذا ان کو ختم کیا جائے تو ٹھیک ہے اسی وجہ سے اس ظالم نے یہ کہہ دیا کہ امبیا الحم السلاد و تسلیم کہ جو قبریں ہیں ان قبروں کی معرفت اور پہچان میں شریف فائدہ ہے ہی نہیں نبیوں کی قبروں کو پہچاننے میں کوئی شریف فائدہ ہے ہی نہیں بات کو سمجھ نظر اس خبیس کے مذہب کے مطابق دا کیا دا ہے ستائیس ستائیسواں حصہ ایک سو اٹھانوے صفا مجموع فتاوت یہ دیکھو میرے یہ مجموعل فتح سمجھ نہیں آ رہی الاسلام سیخ جانتے اسلام سیخ دے کی رکھا فلانے کتی رکھا یہ شیطان نے اسلام سیخ سے کی رکھا کھانا اسلام میں دے تو تنگ سی بھیا کی شیطان میرے متھے لگ گیا اب ایک عبارت پڑھتا ہوں پہلے, پہلے لکھتا ہے کہ صرف قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہے باقی انبیاء کی قبر میں اختلاف ہے خلیل اللہ علیہ السلام کی قبر جو ہے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں اکثر جو لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو مشہور ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قبر انور یہی ہے اب بات آگے جو میں حوالہ دینا چاہتا ہوں ولا کی لیسا فی مارفت بے آیا نا فائدہ تن شرعیت والے کا منت بھی بلاقان امل الدین الحافظ اللہ کما حافظین کہتا ہے نبیوں کی بسمی قبروں, بسمی کی بسمی قبروں کو پہچاننا جاننا, جاننا بسمی کہ یہ قبر ہے فلا نبی کی یہ قبر ہے فلا نبی کی اس میں کوئی شریعت ایسا فائدہ نہیں ہے جس کو شریف ایدا کہ اور نہ ہی ان کی حفاظت کرنا دین سے ہے یعنی کیا مطلب کہ اگر کافر نبیوں کی درباروں کو قبروں کو گراتے ہیں مسمار بار پھیر دیتے ہیں تو تم بچانے کی کوشش نہ کرو دین کی چیز تھوڑی یہ دو باتیں کیسی عجیب کر رہا ہے اس پر خدا کی لانت پتہ نہیں کس درجے کا یہ اکبس الناس انسان تھا اتنا مجھے کہتے ہیں یار تو اس کو برا بولتا ہے میں نے کہا میں بدلے لیتا ہوں کہتے کہ میں نے کہا اس نے ہمارے اسلاف کو گالی میں اس کو دیتا ہوں جیسا کرے گا ویسا بھرے گا اس نے نہیں چھوڑے ہمارے امام نہیں چھوڑے ہمارے اولیاء تمام صوفیاء کو سوائے مشرق مشرق گمراہ شیتان پدبین پتہ نہیں کیا کچھ کی بکواس کرتا ہے تو اس کتے کو میں کیوں نہ ایسے دوں دیکھو کیا کہہ رہا ہے فائدہ شری نہیں اب میں ذرا پہلے اس کے اپنے کلام کو ٹکرا کر آپس میں اس خبیص کی لانا سادت کروں گا کہ دجال تو تب بولتے ہوئے خود تمہیں پتہ نہیں چلتا میں کیا بھوک رہا ہوں کیا بول رہا ہوں یہاں پر لکھ لیا کیا دو چیزیں نبیوں کی قبر کو پہچاننا اس میں کوئی شریف ہے دوسرا یہ کہا کہ ان کی حفاظت دار کرنا یہ کوئی دینی کام نہیں ہے قبروں کی حفاظت نبیوں کے قبروں कبر کی ضروریات تو اسی وجہ سے کہہ رہی ہے نا پہلے نمبر پر میں پوچھتا ہوں اسے یہ بتا کہ مسلمانوں کی قبریں عام مسلمانوں کی ظالم بئیمان تو نبیوں تک پہنچ گیا نا مسلمانوں کی قبریں جو ہیں ان کے پہچاننے میں بھی کوئی شریف پیدا ہے اور ان کی حفاظت دین سے ہے یا کافر ان کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں اور ویسے بھی ختم ہو جائیں تو کوئی دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مضمون جب فوت ہوتے ہیں صحابی رسول مدینہ شریف میں پہلے صحابی فوت ہوتے ہیں آپ دفناتے ہیں اوپر پتھر رکھتے ہیں فرماتے ہیں اس سے ہم اپنے بھائی کی قبر کو پہچانیں گے اور دوسرے رشتہ دار یہاں دفنائیں گے اگر شرعی فائدہ نہیں اگر یہ شرعی شریفائدہ کیا مطلب ہے تو اس میں کوئی ثواب کا کام ہے اگر اس کی پہچان میں کوئی ثواب کا کام نہیں ہے تو رسول اللہ کیوں کر رہے ہیں سمجھ نہیں وہ صحابی کی قبر پہچان رہے ہیں اور یہ ظالم نبیوں کی قبروں میں کہتا ہے بے فائدہ ہے, بے ہے بے اور سنیے آپ اللہ علیہ وسلم بخاری شریف مسلم میں ہے میراج کی رات تشریف لے جاتے ہیں پرماتم میں گزرا موسا علیہ السلام کی قبر کے پاس سے میراج ہوتا ہے تو قبر امبیا کی قبروں کے راستے سے یہ کیا مسئلہ ہے ادھر سے تو قصدن گزرنا ہی شرک تھا ان کے مذہب میں تو اللہ تعالی وہاں سے کیوں لے جاتا کیا اللہ تعالی میراج کی رات جب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروانا چاہتا تھا اور سیر کروا رہا تھا تو دوسرے راستے ختم ہو گئے تھے راستے کی کیا ضرورت ہے وہ تو ہے ہی سارا موجزہ جب سب موجلہ ہے تو موجود موجانہ طور پر جب لے جایا جا رہا ہے تو کہیں سے لے, جا لے جایا جا سکتا تھا م... قبر موسا علیہ السلام سے کیوں لے جایا گیا اور پھر آپ جب واپس تشریف لاتے ہیں بتاتے ہیں فرمایا قبر موسا فرمایا سرخ ٹبا ہے ریت کا اس کے ساتھ ان کی قبر شریف ہے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تم وہاں ہوتے میں تمہیں دکھاتا کہ یہ ہے بولو اے یہ دیکھو میرے بھائی در کتاب دوسری کے لیے امام حدیث پڑھتا ہوں سارے میں اس وقت پڑھ رہا ہوں امام آم زین الدین آم عراقتی عراق عراق اور ان کے بیٹے امام ابو زرعہ عراقتی یہاں باپ جو ہے حافظ بن حضرت کلانی کے استاد ہیں یعنی امام زین الدین عراق اور بیٹے امام ابو زراح عراق ان کی ترہد تفریف فی شرح تقریب اصل حوالہ حدیث کا بڑی کتابوں کا میں ان سے ایک ساتھ معرفت پہچان کا جو فائدہ انہوں نے بتایا وہ اور استعمال کی حادیث سے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے ترہد تفریب قصہ تیسرا صفحہ نمبر تین سو تین کتنا یہ دیکھ بخاری شریف میں جامع الشیخان الحدیثین فی متن واحد بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہیں قال کے ساتھ صلی اللہ وسلم لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ان کے ساتھ بھی کہنا درست ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالو الموت حضرت موسا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا فقال فکال کی حضرت اپنے رب اپنے رب کی بلاوک پر لبے کہیں چلیں کالا فلا تو مموسا ہے نا مالا حضرت موسا علیہ السلام نے تھپڑ مارا یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا ملک الموت کی کی آخوڑ دی کالا فراج ہال مالک فرا جال مالا کوئی للہ حضرت ادرائیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اللہ کرسلسل عبد اللہ, اللہ الموت اے اللہ کریم ایسے بندے کی طرف تو نے مجھے بھیجا جو موت چاہتا ہی نہیں ہے وقل فاقا آئے نہیں اس نے تو میری آنکھ نکال دی ہے کالا فرف اللہ آئے نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھ محب واپس محب کر دی, دی اور فرمایا عبدی میرے بندے کی طرف جا فخل الحات تری کیا آپ زندگی چاہتے ہیں کیا آپ زندگی ہی چاہتے ہیں پین کون کا توری دل اگر آپ زندگی چاہتے ہیں سویہ دیکھا لمبے شور کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیے فما تبارت میں ید کم ان شرط جو بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے انائشوں بہا ہاتھانہ ایک بال کے بدلے ایک سال زندگی بڑھ جائے گی اس کا مطلب ہے ہزاروں سال زندگی سمجھ نہیں آ رہی کہتا سمام ماہ حضرت جب اجلی علیہ السلام آتے ہیں یہ ماجرار کرتے حضرت کلیم پوچھتے ہیں है سما پھر کیا ہوگا کالا تمہ دو وفاتی آپ نے فرمایا فلا نل قریب تو ابھی ابھی, ابھی سے ابھی قریب وقت سے ہی لے جا لیکن, لیکن حضرت, حضرت مور کیا فرماتے اللہ کی بارگاہ میں رب ادنی منل اردل مقدس رمیتم بے حاضر یا پروردگار دگار ایک ارد سن لے مجھے جو مقدس سرزمین ہے جہاں تیرے پیارے دفنے ہیں اس زمین مقدس, مقدس کے قریب اتنا تو کر دے ہے جتنا کوئی آدمی پتھر پھینکتا ہے میں تیری مقدس, مقدس زمین اور اللہ کے پیارے نیک بتوں کے قبرستان کے قریب تو ہو جاؤں وہی را بھی ارے تو کم قبر ہوا جب بھی تریبر فرمایا ہے اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں اے صحابہ لا ارے میں ضرور دکھاتا ضرور لا نام تاکید کا ہے ضرور تمہیں دکھاتا کیا قبر ہوں علاجمبت تری کے ان کی قبر انور راستے کے قریب پہلو میں ایندل کسی بےلا ہمارے سرخ ٹیلے کے قریب فرما رہے ہیں اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں بولو یہ کتا کہتا ہے نبیوں کی قبروں کو جاننے میں کوئی شریف پیدا سرکار فرما رہے ہیں اگر, اگر با میں وہاں ہوتا ضرور با تمہیں دکھاتا راستے پر راستے با کے قریب سرخ ٹیلا نشانیاں نشانیا نشانیا تو پھر بھی بتا دیں دی دی سمجھ نہیں آئی نشانیاں اور سنو ارے تیمیا دجال ابن تیمیا کاش میرے دور میں ہوتا یا میں تیرے دور میں ہوتا پوشل نپ نپ نے وہ کٹ دیں تین چاہتا تین یاد رہتا بخاری مسلم پڑی بھی شطانا شریف ہے کوئی نہیں نبیوں نے کبروں پچھا حضرت موسا کلیم اللہ السلام نبیوں ملیوں کے ملیوں के قبرستان کے قریب دفن ہونے کی دعا کر رہے ہیں اگر شریف پیدا نہیں پہچاننے میں تو بتا دفن ہونا اور دفن ہو کر بخشش کروانا اپنی ان کے تبسل اور قرب کی وجہ سے یہ شریف ایدا کریں وہ کتا نبی بھی شریف ادا سمجھے سیے کو لمبے یا سمجھیں اگر شریف فائدہ نہ ہوتا رسول کہتے میں تمہیں نہیں بلکہ اور بتاتے ہی ہونزیر تو خود نبی بننا چاہتے ہیں امت رسول کا دال امام زہبی جیسے جو تیرے متعلق کبھی تعریف کے کلمات کہہ گئے وہ تیرے خبیز کی باتوں پر متلے نہیں ہو سکے کیوں اس وجہ سے کہ تیرے فتاوے ٹوٹ ٹوٹ کر لکھے جاتے تھے کبھی خبیز کچھ لکھتا تھا کبھی کچھ اب سنو ادھر یہ کہہ رہا ہے اسی وجہ سے وہ غلطیاں کر جاتے تھے جن حضرات کو اس خبیص کے تمام حقائق معلوم ہو گئے انہوں نے صاف لکھ دیا یا یہ زندگی کا ہے یا پرلے درجے کا گمراہ اور پیمانا تو یہی بات کی کیا کہہ رہا ہوں اور ایسا ہوتا ہے مورخ کو نبی تھوڑا ہوتا ہے تاریخ دام جو تاریخ لکھنے والا ہوتا ہے تاریخ اپنے علم کے مطابق وہ لکھتا ہے جتنا اس کو معلومات ہو لکھ دی اب جتنا اس کی ان کو معلومات ہو اس کی کئی کتابیں ایسی ہیں جن کا حوالہ بھی اللہ مذہبی رحمہ اللہ کے پاس ہم نے نہیں پڑھا لیکن موجود ہیں اس کا مطلب یہ لکھلا اس کی ساری باتیں ان تک نہیں پہنچی ان کا پھر کیا اس میں قصور ہے امام جلال الدین سیوتی ہے اس کو پتہ نہیں پوچھتا کیا کیا لکھتے ہیں نہیں پہنچی ان تک اس کی کتابیں خبیش کی پڑھی منظر عام پر اب وہابیوں نے رکھی ہیں ہم تک پہنچی ہیں اور پہلے جہاں جس جس حضرات کے پاس پہنچی جیسے امام حجر ہے تمہیں مکی رحما اللہ انہوں نے کہا گمراہ بد دین ہے بلکہ اس کے زمانے کے قریب کے امام کل ہیں ایمان تقی ہسمی انہوں نے صاف لکھ دیا کہ یہ زندگی ہے اور پتہ نہیں اس پر کے کون کون فتوے لگانے والے یہ آزادی رحما اللہ خود لکھ رہے ہیں اسی ساغل العلم کے اندر لکھ رہے ہیں کہ کسی نے اس کو کافر کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا وہ کیوں کہہ رہے ہیں جیسے جرق... یہ نہیں ہے کہ نو زب اللہ خدا سے ڈرنے والے نہیں تھے بغیر سوچے سمجھے بات کر دیتے تھے کوئی امام... کوئی امام صبح کی جیسے ہے کو امام ہے کو امام ہے اللہ اکبر جن کی جلالت امام تقی حسنی وہ ہے کہ حافظ ابن حضرت سلانی رحمہ اللہ کے شاگرد امام برہان الدین بقائی انہوں نے صاف انہوں نے صاف انارت عنارت الفکر کتاب کے اندر امام تقی حسنی کو مسلم ولی ثابت کیا وہ اس کو زندگی لکھتے ہیں غرضے کے بعد یہ ہے اصل کہ محرف جو ہے وہ تاریخ جب لکھتا ہے اپنے معلومات کے مطابق لکھتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو اب ہمارا حال دیکھ لو میں آپ کے سامنے خود مثال رکھتا ہوں کبھی ایک تکریف میری ایسی آپ نے سنی ہوگی جس میں مسٹر جنا کی تعریف کر دی کیا کہ نہیں اور مسٹر جنا کی تعریف میری پہلی تکریف میں تھی شیر اربانی میں اور بعد میں میں نے کیا کیوں کیا ایسا جب حقائق کھلے معلومات ہوئے ہیں تو بات اسی طرح ہوتا کسی کے متعلق جب کوئی فیصلہ دیتا ہے اپنے علم کے مطابق دیتا ہے سمجھ لیا تو اب بتائیں میں کہتا ہوں اگر اس کی لانتوں کو میں توڑتا ہوں اس کی لانتیں اس کے منہ پر پھیرتا ہوں کیا دجال بتاؤ بتاؤ صالحین کے قبرستان میں دفن ہونا یہ تو نبیوں کی سنت ہے حضرت موسا تمنا کر رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں زندگی نہیں مانگتے اور بولو مرو کیا نہیں مانگتے اتنا مانگتے ہیں یا اللہ جننا وٹا سٹی گئے اتنا ہی نڑے کر گیا سمجھ نہیں لگی یہ نہیں کہتے اللہ تعالی کی طرف سے جواب ملتا ہے زندگی چاہیے تو پھیل کے بالوں پر پیٹ پر ہاتھ رکھو آنکھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ایک سال دے دوں گا اتنا بڑی مہلت اگر وہ مانگ لیتے زندگی تو کیا تک کے لیے زندہ رہ جاتے زندگی مانگنے کی بجائے کیا مانگتے ہیں قربے قبرستان سال اللہ کے نیک بندوں کے قبرستان, قبرستان کے نیڑے تو کر بتا اس سے صاف پتا چلا توجہ کہ تو یہ تو نبیوں کی تمناؤں میں داخل بولو مرو نبیوں کی دعاؤں میں شامل ہے نبی دعا مانگتے ہیں اے حالے دور کھلا ملو نیڑے کر دٹا سٹیے تھے نیڑے ہو جنا قریب ہو گیا بھی مجھے برکت پہنچ گیا کیوں خلیل اللہ کا دربار ہے حضرت ابراہیم خلیل کا دربار ادھر ہے قبرستان جس کے وہ قریب ہونا چاہتے تھے ارد مقدسہ کیا ہے اللہ بارکنا ہو اللہ جل شان فرماتا ہے یہ بیت المقدس والی مسجد وہ ہے کہ اس کے آس پاس ہم نے برکتے ہی دی ہیں ہے پرانے چک نہیں ہوئی ارشاد ربانی سبہا نلوی اصر مسجد دل حرام مسجد دل الاقصا مسجد ہرام مسجد یہ مسجد حرام نبیا پاکرستان وہ اپنے پہمیا من والا بیان اے مسجد حرام کے نام گیا قبرستان ہے حضرت حضرت اسماعیل ان کے سمے ہزاروں نبی مکے میں ہیں کیوں علماء لکھتے ہیں جیسا کہ کتاب الرو ابن تیمیہ کے شاگر امام ابن مفلح ان کو عما اس وجہ سے کہتا ہوں یہ اس کے عقیدے سے بڑی ذمہ ہو جاتے ہیں جیسا کہ زاغل العلم ہاں جیسا کہ کے اندر امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا حافظ شمس الدین صاحبی کے حوالے سے ہاں فرماتے ہیں کئی مسائل عقیدے کے اور کئی فقہ کے میں اپنے اس ابن تیمیہ استاد کے ان مسلوں سے بیزار ہوں میرا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ سننی تھے وہ گمراہ سمجھ نہیں آ رہی صاحب کہہ رہے ہیں صاحب کا منا میں وہ بولو مرو کس میں دور دو رڑ کے اندر عبارت پڑھتا ہوں عبارت پڑھتا ہوں میرے بھائی دور رڑکا مینا میں آپ فرماتے ہیں وہ نالا آتا کے لو فی ہے اسمت پھلانا مخالف الحوفی مسائل اصلی جا وہ فرماتے ہیں امام زہبی میں اس کا اعتقال نہیں رکھتا کہ وہ معاشروں ہے بلکہ میں مخالف ہوں اس کا چند ایسے مسلوں میں جو عقیدے کے ہیں اور چند ایسے مسلوں میں جو فقہ میں ہیں میں مخالف ہوں میں اسی وجہ سے ہم ان کو سنی کہتے ہیں اس کو مذہب کہتے ہیں کیوں کہ یہ مخالف شاگرد ہے اب مولانا عمر اشرفی صاحب تھے وہ دیوبندیوں بندیوں کو شاگرد تھے بولو بلکہ ہمارے استاد مولانا منظور احمد صاحب شخو قرآن مولانا مردور احمد صاحب نام اجنڈا والا والے آپ سارا جو بندیوں سے پڑھے لیکن سنی ہوئے تو اب ان کو ہم مانیں گے ان کے استادوں کو لانتی کہتے ہیں وہ خود اپنے استاد کو لانتی کہتے ہیں ہمارے دادا ہمارے دادا استاد بھی ہیں ابا استاد بھی ہیں مولانا مزدور احمد صاحب ہم کانوں سے سنتے, سنتے, سنتے تھے وہ غلام اللہ پنڈی والا اور تمام جو بندیوں کو او ہوا تو خدا کی پتنی کیا کچھ کافر مورتا سارا کچھ کہتے تھے بات نہیں سمجھ آئی کیا ان کی اس وجہ سے تعریف کرتے ہیں کہ یہ سننی ہے کہہ رہے ہیں کہ مسائل میں ہم ان کو مخالف مسائل میں اب استاد تھا اگر استاد ہونے کی وجہ سے انہوں نے کوئی تعریف کر دی ہے تعریف کے کلمات کہہ دیے تو یہ ان کی یہ امام زاحبی رحمہ اللہ کی مجاملت اس کو کہیں گے تو استاد سے مجاملت کر رہے ہیں ورنہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امام زاہبی نے اس کو صحیح العقیدہ مانا اگر صحیح العقیدہ مانا ہے تو مخالفت قائد میں کیوں کر رہے ہیں اب میرے بھائی بات کو سمجھنا امام ابن نے مفلے کتاب الفرو جلد نمبر چھ میں لکھ رہے ہیں ہزاروں قبریں ہیں امبیا کی مسجد حرام اور مکے شریف میں وجہ یہ ہوتی تھی جب کسی نبی کو مت ٹھکرا دیتی تکسیب کر دی ہم تیری نہیں مانتے وہ غضبناک ہو کر اللہ کے گھر کے ساتھ آ کر رہائش رکھ لیتے اللہ تعالیٰ پیچھے قوم پر عذاب دے دیتا اور حضرت جتنے بھی نبی یہاں پر آ کر رہتے ان کی وفات یہی ہو جاتی ہم یہاں وفات پاتے اور امتیں امتیں وہ عذاب اور کر میں مبتلا ہو جاتی اس طرح, اس طرح نبیوں کی ہزاروں قبریں کہاں ہیں مکہ شریف اور یہ جو مطاف ہے مطاف جہاں تباخ ہوتا ہے بتاؤ اب نماز یہاں پر باطل ہے شرک ہے یا ایک لاکھ نماز کا ثواب ہے وہابیوں سے اسے آدھے کبر دے نماز شرک لہذا بات تھربانی کابے کا کھڑا چکا کعبہ تیار کرو جبر بھی نہ ہوگی بولو مرو ایک کبر بھی چاہیے کعبا یہ کہ نہیں کیسا دین سمجھا ہے کیسا دین سمجھے حضرت کہ دنیا میں دنیا میں جینے کے قابل بھی نہیں رہے نماز کے قابل نہیں رہے آج کے قابل نہیں رہے بھی کیا کریں کدھر جا یہ تو فتوا دے بیٹھے رہے قبر اتے شرک جی قبر اتے جھے قبر اتے شرک جبر ہوتے سرک مسجد نبوی بھی قبرستان نے اتے بنی لیادا لیادا مسجد بھی لہذا ایس مسجد تو بھی گئے اس مسجد کو بھی میں سارا قبرستان مرو میرے خیال دے اگر میرے تو مشورہ نہیں لینا تے سرکار چپ کر کے ہوں بتخانے تر جی ایک قبر نہیں جلا پڑی نہ نبی نہ ولی लमड़ी समझ लगी है जिन्होंने इमाम समझी खड़े दे <laughs> माशाला हिदायत राहरी है तो इन लोगों के पास है कुरान हफी से तो बाहर जाते नहीं फुदू लानते ब्रैलर फुदू ब्रैलर फुद्दू की आंदर मोशाला पुरानी पड़ी कहते حضرت صاحب قرآن میں لالت لو لیں سمجھ نہیں لگی پکی گل یہ قرآن تو باہر جانے پر کا لانت لوگ بھی لینی ہی لینی سمجھ نہیں لے سرخ محال سمجھ صرف اس دل میں قرآن و حدیث آ ہاں سکتے ہیں جس دل میں ازمت انبیاء اور عزمت اولیاء کیونکہ جب عظمت انبیاء اور, اور اولیاء آتی ہے تو توحید کے راز کھل جاتے ہیں توحید بغیر عظمت تو نہیں ہوں دی عظمت بغیر توحیدوں نہیں آؤ بولو تا کر کے برائلر توحید تو خالی نہیں دون ف صاحب دے نے مجالے تو بیان کرنے فدو پتا ہی کوئی دیگی امام احمد رضا جیسے بیان کریں تو پھر کا سواد شیر ربانی جیسے بیان کرنے یہ تو وہی گھر اور عزمت عظمت رسول بھی انہوں نے دلا عظمت اولیاء بھی اور دسو میرے بھائیو توجہ بھائی سمجھا جائے امبیاء علیہ السلام کے قبرستان اولیاء کے قبرستان یہ خبیص تو کہتا ہے نبیوں کی قبروں پہچاننے اور جاننے میں کوئی شریف پیدا نہیں ہے ہماری شریعت تو بتا رہی ہے دیاں دیا قبر پہچا اتے دفنا اے بخاری شریف فرما رہی ہے توجہ اگے میرے آکا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی وسم لو انی اندو اگر میں قبر شریف دے کوڑو ماں اے میرے یارو میں اور سلا کے جو لے جاواں قبر وخاماں واللہ اللہ کی قسم رسول قسم اٹھا کر فرماتے ہیں میں تمہیں ضرور دکھاتا میں پوچھتا ہوں خبیر سور بتا اگر فائدہ نہ ہوتا تو قسمیں اٹھا اٹھا کر کیوں یہ دیلانت اے مسلمانوں بتاؤ تم بیٹھے ہوئے اس قبیث کے بیان کے مطابق میں امام ولی الدین راکی اور زین الدین راکی کی شرح اس حدیث پر جو ہے اس سے سناتا ہوں سفر نمبر تین سو تین پر جا کر لکھتے ہیں فرماتے ہیں و فی اسباب معرفت قبور صالحین ہے والقیام بے حق فرمایا اس حدیث سے یہ فائدہ ملتا ہے اس حدیث سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی قبروں کو پہچاننا مستحب ہے ایک, ایک تو زیارت, ایک زیارت, زیارت کے لیے ول میں بے حق کے ہاں اور قبر کا قبر حق اے اے قبر جو حق ہے اور قبر والوں کا جو حق ہے اس حق کی ادائیگی کے لیے اور یہی کچھ حافظانی شرح بخاری فت الباری آئنی وغیرہ تمام امام بدرالدین آئنی ہنفی اور شروع بخاری اور مسلم پریمام نابابی وغیرہ حضرات یہی لکھتے ہیں فرماتے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کو پہچاننا مستحب ہے بائیں سے ثباب ہے اب جو بائیں سے ثباب ہو وہ تو شریک کام ہو گیا اب اس کے بعد میں تم سے پوچھتا ہوں اے مسلمانوں اگر کفار تمہارے سید المبیا کی قبر انور پر چڑھائی کریں اور وہ آ کر گرا دیں گرانے لگ جائیں بتاؤ تم وہاں اور ابن تیمیہ کے مذہب کے مطابق چپ رہو گے کہ ان کی حفاظت تو دین ہے نہیں ہم کیوں اپنی جانیں ہلاک کریں بجا، بجا بتاؤ جو ایسی, ایسی بکواس کرے وہ تمہاری نبی کی عظمت اور شان اور آپ کی ذات کا دشمن ہے یا دوست وہ کافروں کا دوست ہوا یا نہیں کی اس پر کاش کے امام زاہبی کو پتا چل جاتا ایسی بات کا امام جلال الدین سیوتی کو اس کفر اور بکواس کا پتا چل جاتا کہ ان کی حفاظت دین ہے ہی وہ کتنے مسلمانوں کا یہ یعقاد ہے کہ رسول اللہ کی قبر انور کی حفاظت میں سارے مسلمانوں کی جانیں چلی جائیں تو شہادت کا رتبہ پائیں گے فرض ہے جانے دے دے مگر مستفا کی قبر پر آنچنا دے دیں یہ مجھے یہ دیکھو افسوس ہے افسوس ہے کہ ان لانتی لوگوں کو اس لانتی قوم نے راہ اور پیشوا بنا رکھا ہے ان کے پیروکار بنے ہوئے ہیں کہتے ہیں ماشاء اللہ حدیث ہے <متحدث> ان کے پاس اور قرآن لانت پڑی ہوئی ہے جب اس قوم نے شکول انگریز کو انگریز کتے کو جب شیش نے راہ مانا ہے تو یہ ان کے گوش کتب یہ امام ہوں گے اور کیوں گے ایسے ہی لوگ پر امام بنتے ہیں یہ آبر کتاب میرے ہاتھ میں ہے دیکھ رہے ہو مکتبہ تو رشت کی چھپی ہوئی ہے باہر کی تمام وہابیا کا اس کے ساتھ اتفاق ہے تین سو چار سو چودہ صفحے پر یہ قدیث لکھ رہا ہے کتنے صفحے پر چار سو چودہ اور پندرہ جلب کہ مقبل بن بنہادی الوادی یہ خنزیر البانی کا شگرد ہے ناصر البانی بہابڑے اس, اس کا حوالہ دے کر پھر یہ نیچے لکھ رہا ہے اس کی کتاب ہے ہاول القبت على قبر رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر بنے ہوئے کبے کا مسئلہ صفحہ نمبر 273 اور 75 پہ لکھ رہا ہے یہ ساری بات پھر کہتا ہے یہ کیا کہہ یہ خنزیر کیا کہہ کہتا ہے یہ جو کبا اوپر بنا ہوا ہے نا یہ تمام مسلمان اس کے ساتھ متفق تھوڑے ہیں ہم جو اس کو نہیں گرا رہے محض خوف فتنہ کی وجہ سے کہ یہ قبوری یہ ہمیں کہتا ہے قبوری قبر پرست یہ قبر پرست جو ہیں ان کی جانب سے خطرہ ہے کہ فتنہ اٹھ پڑے گا اور پندرہ پر جا کر لکھتا ہے فعلا بلی اضالت القبل قبت المنیجت اللہ قبر ہی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر جو کبا بنا ہوا ہے اس کو ڈھانا وہاں کے حاکم پر فرض ہے متا متا او من جب فتنے کا خطرہ اس کو نہ رہے کیوں لہا دم شرعیت وجود حاکما سلف اور یہ اصل وقت ابن تیمیہ سے اس نے تو کمال کر دی یہ کبا گرانا چاہتے ہیں وہ, نی... وہ سرے سے قبریں ختم کرنا چاہتا ہے یہ خالی کبے کے در پہ وہ کیا کہتا ہے قبریں تھڈو گراؤ کیوں اس میں فائدہ ہے انہیں ایسے رکھیں ہوگی لہٰذا کوئی دیکھ بھال نہ کرو ختم ہوتی ہوتی ختم ہوتی ہوتی بتاؤ کیا ارادہ ہے ان کا ارادہ ہے ان کا اللہ بہت بروکری اور سنیے پانی فلانا پانی پی لیا کے مار لا کمال کوئی آ رہا ہے تو اس کے آنے کے لیے بھی ذکر نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ اللہ. اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کرو جل سمجھ نہیں آ رہی بولتے نہیں اللہ حافظ ولی الدین وہ پھر سناتا ہوں اس بات کی طرف آتا ہوں جو سنانا چاہتا تھا حافظ ولی الدین راکی رحمہ اللہ کے ایک بات زین اور ولی زین اور ولی دونوں زین الدین بھی اور ولی الدین بھی آپ فرماتے کرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سید سید السلام علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مور صاحب اسلام کی قبر کی نشانی بتا دی ہے hey یا موجود ہے تو قبریں مشہور ہے سلام قبروں فرماتے ہیں آج جو لوگوں میں مشہور ہے جب اپنے دور کی بات کر رہے ہیں آج جو لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ حضرت موسا علیہ السلام کی قبر ہے نبی پاک کی بتائی ہوئی نشانیاں سب اس میں موجود ہیں سب اس میں ولبیار وسلام فرماتے ہیں ظاہر یہی ہے وہی جگہ ہے جس کی طرف نبی پاک نے اشارہ فرمایا وقد اللہ تعالیٰ کا حکایات و منامات بزرگوں کی حکایتیں اور خوابیں بھی اس پر دلالت کرتی ہیں قبر حافظ ضیاء الدین مقدسی رحم اللہ جنہوں نے اللہ حدیث مختارا لکھی ہے کتاب حدیث کی باران جنتوں کے اندر ناجیز کے باس موجود الحمد للہ اس کتاب بہت بڑے محدے امام گزرے ہیں سیاؤ رقم سی وہاں سارے ان کی عدیشوں کی جنابوں کے حوالے دیتے ہیں ہاں جی اس کے اندر ہاں جی وہ امام لکھ رہے ہیں فرماتے ہیں شیخل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو قبر مشہور ہے حضرت عبر موسیٰ علیہ السلام کی ان کے پاس ان اس قبر کے پاس جتنا جو دعا جلدی قبول ہوتی ہے میں نے اس علاقے میں اتنا قبر کوئی نہیں دیکھی کہ جس کے پاس دعا جلدی سے قبول ہو حوالے کو دینا اب بات مزند. کو سمجھنا میرے بھائی مزند. ابن تیمیہ کا بتانا مزند. چاہتا ہوں مزند. کہ حضرت, حضرت ایک یہ حوالہ ہے جو سنا دیا بیو بیو بیو کہ فائدہ شریف, بیو شریف بیو اور نبیوں کو, کو بیو نبیوں بیو کی قبروں کی حفاظت کرنا یہ دین کا کوئی کام ادھر دیکھو لانا تین جوں پر لانیاں میاں میا حیات صاحب اللہ ننکانے والے جاند آپ مرشد سن حضرت سائی فضلہ والی سرکار رحم اللہ آپ سرکار میں قبر تو فیض پایا ہے. ساری داڑھی شریف نال داڑھی شریف کے ساتھ سی وال سے عارف والا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اڈا کمیر آتا ہے وہاں پر دربار ہے جس دربار پر داڑھی شریف کے ساتھ وہ چھاڑو دیتے صفائی کرتے وہیں عبادت اور ذکر چلا کرتے وہیں سے ملایت ملی اور حیات صاحب کو بھی رنگ گئے خواجہ ابوالحسن خرقانی نے فیض پایا با جزید کی قبر انور سے وہی <سلام> سلسلے ویسی طریقے کے ساتھ انہوں نے فیض پایا ہے خیر یہ تم چھوڑو رات ہی میں نے سنایا بتاؤ یہ علی حجمیری کی قبر انور کے ساتھ خاجہ اجمیری غریب نواز تمام چشتیوں کے مسلم سردار ولی ان کی چلا گاہ اور اتکاف کی جگہ ہے اچھا ان کو فیض ملا باب فرید سرکار کا ٹبا ساتھ دیکھا ہے وہ پیچھے ہے ذرا یہ کچہریاں ہیں نا کچہریاں کچہریوں کی پچھلی سائیڈ پہ باب فرید کا ٹبا آپ یہاں پر آتے آگے نہ جاتے داتالی ہجبیری کی زیارت کے لیے جباتے آگے نہ جاتے ہضور سے پوچھا جاتا ہزور آگے کیوں نہیں جاتے فرماتے فرشتوں کی بھیڑ ہے فرشتوں کیوں بھیڑ ہے فرمایا بےد بھی نہیں کرنا چاہتا ادھر ہی بیٹھ جاتا اب ایمان سے بتا اتنے بڑے لوگ ان سے فیض, قبروں سے فیض پا رہے ہیں یہ ولیوں کی قبریں دے رہی ہیں وہ کہتا ہے نبیوں کی قبروں میں شریف پیدا نہیں سمجھ نہیں آئی پہلے تھے ہاتھ رکھ کر مرے تینوں آ کے ہاتھ رکھ کے باؤ میاں میاں محمد بخش احمد اللہ آپ دچا گا لکھاں ملی گن سکنے ہاں یہ نہ شرکت فتوی لائے وہ ولایت پائی یہاں تے الانت لکھی سی وہاں تے رحمت لکھی سی کیسی عجیب گل ہے خیر بات کو سمجھنا ادر ویکو اس خبیس کا خبیص ذہن آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ تھڈو نبیوں کی قبروں کو مٹانے کے حق میں ایک حوالہ تو سمجھ آ گیا نہیں سمجھ آیا اور سن حضرت دجال وقت فرماتے ہیں دجال زمان یہ کہتے ہیں شیخ الاسلام ہم کہتے ہیں دجال الاسلام اسلام سے دجل و فریب کرنے والا اور بولو مرو ادھر دیکھ میرے بھائی ایک نبی گزرے ہیں حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام کیا کون ان کا قصہ مستند معتبر کتابوں سے اور بلکہ خود ابن تیمیہ کے فتوے سے بھی اس مجموع فتوا سے بھی نکال کر سنا کر پھر ابن تیمیہ کی بکوا ساتھ سناؤں گا توجہ کر ادھر پیر یہ نکالنا چاہیے جلدوں میں جلد نکالنا چاہیے اور سب سے نیچے والی جلد نکالو بیٹھے گا واسطے جی کنی دیر کتاب کا ملازم کرو بھائی البدایہ ون نہایا یہ ابن تیمیہ کے یہ بھی شاگرد یہ سننی ہے وہ گمراہ سمجھ کیونکہ یہ عقائد میں حضرت نہیں نہ سیدھی گل ہے البدایا ون نہایا ٹھیک ہے دوسری یعنی جز دوسری تارو ابن کثیر دمشق اور بیروت کی چھپی ہوئی تحقیق پر جو ہے وہ یا اس کی مہی الدین علی ابو زید عبد القادر ارناؤت بشار آواد یہ چارے خنزیر وادی ہیں وہاں کے خنزیر وادی ان کی تحقیق کے ساتھ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے ذکر من خبر دانیال علیہ السلام حضرت دانیال علیہ السلام کی بات یہاں بیان, بیان, بیان ہوتی ہے قال یونس بن بکیر عم محمد بن شاہ خان نبی خلدہ خالد بن دین اور ہے صدوق حد خنا ابو العالیہ ابو الحالیہ تاب تابعی صحابہ کی زیارت کرنے والے کال لما ففتنا تستر, تستر شہر کو جب ہم نے فتح کیا صحابہ کا دور تھا حضرت عمر کا دورے خلافت بلعب تھا کا حضرت عمر کا دورے خلافت بندہ ہم نے تستر شہر جہاں کے سہل بن عبد اللہ تستری ہے وجدنا فی مال بیت ہرموزا نے شریر ہم نے ہرموزان کے گھر میں ہرموزان کے بیت المال میں بادشاہ تھا ہرموزان کے بیت المال میں ایک چار پائی دیکھی جس پر ایک میت سوئی ہوئی تھی اندرا صحیح مصحف ان کے سر شریف کے ساتھ ایک کتاب لکھی ہوئی تھی اخد نل مساف ہم نے وہ کتاب پکڑی وہ ہمر ابن خطاب عمر بن خطاب کے پاس لے گئے فتح لہو انہوں نے حضرت کابل احبار کو بلایا جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے اور یہودیوں کے عالم تھے ان کی زبان اور کتابیں جانتے تھے پنا سکھہ مارو تے پھاڑ کے بیٹھو تینوں کی بیماری فنا سکھا بلار حضرت نے عربی میں اس کتاب کا ترجمہ کیا فانا جل عرب کارا حضرت ابلا فرماتے ہیں میں عرب والوں میں سے پہلا وہ شخص تھا جس نے وہ کتاب پھر پڑھی کرا تو مل قرآن میں اس کو ایسے ہی پڑھتا تھا جیسے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں کل کل ابالیہ میں نے ابلالیہ سے کہا یہ شخص راوی کہہ رہے ہیں ماں کا ہے اس کتاب میں کیا تھا فرماتے ہیں سی یارو کم امور و کم و لو کلام کم وما ہوا کائن بہادو <بَعْضًا> فرمایا تمہاری ساری آتے تھی تمہارے کام تھے تمہاری ہی باتیں تھی تمہاری زبان کے تمہاری زبان کے لہجے بتائے ہوئے تھے تمہاری زبان کی باتیں تھی, تھی وہ ہوا ما قائن ان اور, اور جو بعد میں ہونے والا ہے وہی باتیں لکھی تھی کل تو فما تم میں نے عرض کی حضرت وہ جو چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے ان کے ساتھ پھر آپ نے کیا کیا تھا آپ فرماتے ہفرنا بن نہارے سلا سا آشارہ قبرن متفر ہم نے تیرہ قبریں متفرق ایک جدا جدا تیرہ قبریں کھو دی فلم کانا بلے لے جبرات ہوئی ہم نے دفنا دیا اور سبر قبروں کو برابر کر دیا لینو ام یہ ہوں سے برابر کرنے کا کیا مطلب سب کو برابر بنا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے فلا یم میں کہیں آ کر پھر قبر کو اکھاڑ کر قبر کو اکھاڑ کر, کر قبر نو مطلب مٹی ہٹا کر نکال لیں فلا یم بو چھو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس جام کو باہر نکال لیں اس شخص کو باہر نکال لیں جیسے پہلے باہر رکھا ہوا تھا دفنایا نہیں تھا کتنے عرصے سے یہ آگے بات آ رہی ہے فلا م کو اس لفظ کی طرف میں پھر لوٹوں گا میں ذرا تنبیہ کے لیے اس کو بار بار پڑھ رہا ہوں وہ فرما رہے ہیں ہم نے اس وجہ سے چھپا دیا تھا فلا م کو چونؤ تاکہ میت کو نکال نہ لیں کل تو فما یار ج من ہو میں نے یہ پوچھا وہ لوگ جنہوں نے ان کی ان کی میت شریف جس میں اقدس کو کہوں ان کے جسم مبارک کو باہر رکھا ہوا تھا وہ کیا امید رکھتے تھے ان سے کیا کام لیتے تھے فرمایا کانتی سماؤ ادا ادا ہو پہ سر آنو ہم پارا سو پہ سریرے ہی رو جب ان لوگوں کے پاس بارش نہیں ہوتی تھی چار پائی اٹھا کر باہر رکھتے تھے اللہ بارش دے دیتے سنو کل من کن تم من کن تم تم میں نے عرض کی جناب کے گمان خیال میں وہ کون تھے کالا رجل لو کا لہو دانیال وہ علاقے کے لوگ کہتے تھے ان کو دانیال کل تو مدمات میں نے پوچھا حضرت بتائیے کتنا عرصہ ہوا ان کو وفات پائے ہوئے کالا من سلا سے میں آتے سنتے تین سو سال دفنایا نہیں تین سو سال انہوں نے حضرت دانیال کو دفنایا یہی صحیح صحیح کولپ ماتک جرم شیئن میں نے عرب کی کچھ تبدیلی بھی جسم میں آئی تھی ان کے کہ نہیں فرمایا اللہ من قفا ہو کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی ہاں یہ گدی شریف کے بال کچھ صرف ان بالوں میں فرق آیا تھا جسم میں نہیں آیا تھا تو آگے انہوں نے فرمایا انہیں لوگوں لمبے آلہ تم نہیں ہلار والا تب امام ابو العالیہ فرماتے ہیں نبیوں کے گوشت نبیوں کا جسم نہ ان کو زمین گال سکتی ہے نہ درندے کھا سکتے ہیں اب لو ایک امام ابن کثیر فرماتے ہیں اسلی ہن ابل عالیہ امام ابل عالیہ تو آئنی گواہ تھے نا فرمایا ان تک سند بالکل صحیح ہے بلا کے ان کا تاریخی معفوزن منسلہ سے میں آتے سب نبی بل راجل سال یہ آگے تبصرہ فرما رہے ہیں توجہ ذرا یہ کرتے کرتے پھر آگے فرماتے ہیں پھر آگے فرماتے ہیں بقد رویہ بے سنادن صحیح ہے نیلا بلا لیا ان شر حضرت ابو لیا سرکار تھے صحیح سنت کے ساتھ مروی ہے ہم نے ان کی ناک شریف دیکھی تھی ایک گٹ تھی ایک بالش ایک گفٹ برابر کی سی ناگ شریف توجہ بلکہ حضرت انس بن مالک سے روایت کر رہے ہیں سند جرجت کے ساتھ کہ ناگ شریف ایک ہاتھ تھی اللہ پتہ نہیں کدے کدے مرد ہو گے اسے خیر فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں بارل یا دانیال نبی ہیں یا کوئی اور اللہ کا مرد سالے ہے آگے پھر فرماتے ہیں یہ سارے حوالے وہ امام ابن ابی دنیا کی کتاب کتاب احکام القبور سے دے رہے ہیں امام ابن ابی دنیا امام بخاری کے زمانے کے ہیں کن کے زمانے کے اور امام بخاری کی طرح حدیث سے روایت کرتے ہیں ہاں ان کی کتابیں کچھ سو کے لگ بھگ تو میرے پاس ہوگی ہاں توجہ آگے وہی وہی امام پھر آگے اور روایت کرتے ہیں ان ابل احمری اب رسول اللہ کا فرمان آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا ان دانیال دعا رب عز از وجل بے شک حضرت دانیال نے اپنے رب سے دعا مانگی ان تدفن او امت محمد یا میرے پروردگار مجھے امت محمدی دفن کرے اے اللہ میرے پروردگار اور صدقے جاواں مصطفی دے صحابہ کی شان تابند کی شان نبی جنہاں دے دفن ہون دیاں دعاوہ کر دے اے فرماتے ہیں امام امام محمد فلم مفتا تبو تستر حضرت ابو موسا شاری صحابی ہیں یہ صحابی ہیں جنہوں نے تستر شہر علاقہ فتح کیا تھا ہاں جی واجہ فی تابوت آپ نے صندوق میں ان کو دیکھا تب بورو کو ہوا وہ بری دو آپ کی شہرتیں اور دوسری لگیں حرکت کر رہی تھی کون حرکت کر رہی ہے رگ وفاق حضور فرما رہے ہیں نے آخری دفنا کون امرو دانیال پیغمبر دی زندگی ہے سارے سونے نبی کی ہوگی سمجھ آئی تلا ہے تو تندہ ہے ولا تو ہے بلہ میرے چشے میں سے چھپ ج سور اپنے سیا سور بندے تب او میرے نبیاز اسی ویل پا چڑھ دیں پہلو اسے ایسے موضوع بیان کر چکیا وا ہی تدرے بورو کہ رگا بھی چلتی رگا بھی چلدیا نے شاہ رگوی وفا تویا کنا چر ہو بلکہ ہافے دبی کثیر فرما رہے ہیں فرماتے ہیں اگر یہ حضرت دانیال کوئی نبی ہیں تو پھر تو ان کا تین سو سال نہیں ہو سکتا کیوں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے اور عیسا کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے حضیث یہ بخاری میں آیا جی دوسرے حدیث کی کتابوں میں آیا حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں پھر پتا چلتا ہے یہ حضرت عیسی سے بھی پہلے کے ہیں اب چھ سو سال سے بھی پیچھے بات چلی گئی چھ سو سال سے پیچھے کے ہاں جی وفات پائے ہوئے ہیں رگیں چل رہی ہیں جسم میں فرق نہیں آیا چار پائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور میرے چشم عالم سے چھپ جا صرف گھر چھپن چھپے لین چھپے رگا ویخ لے موزوں چیڑ نواں قسم خدا دی کر کے آنا پھر تین گھنٹے لا دیا واقعات تین نبی نے ملیاں دے سنا سنا کے تھکا دیا عشق سب پر جریم دا نال اللہ دل دہی مرد بچا لیں مرد نہیں دے پردہ پوش ہی ہو ہوگو بس کیا میرے رب دروے پکا دکھانا رسول اللہ وسلم کال آپ نے فرمایا مند لالا دانیال فبشر ہوئے جلنا فرمایا جڑا دانیال کے بارے تھانوں دسے جو دانیال کے بارے میں تمہیں بتائے کہ یہ وہ ہیں فرمایا اس کو جنت کی خوشخبری دے دینا اے سواری شیطان، تو کہتا ہے نبیوں کی قبر پہچاننے میں کوئی فائدہ شری نہیں نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کا فرماتے ہیں جو دانیال کے بارے بتائے اس کو جنت کی بشارت شارت بل کے سن حضرت یوسف جبوسا علیہ السلام جانے لگے ہیں مصر کو چھوڑ کر توجہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر انور ادھر تھی حضرت نے وعدہ لیا تھا جب جانا ہے مجھے بھی ساتھ لے جانا ہے یہ بات چلتی آئی حضرت کلیم کا دور آیا خبر معلوم نہیں تھی ایک مائی کو خبر تھی پتا چلا بتایا گیا ایک بیبی بڑڑی مائی ہے اس کو خبر حضرت کلیم نے فرمایا پیش کی جائے مائک کو آپ نے فرمایا حضرت یوسف کی قبر بدا اس نے کہا ایک شرط ہے کیسی عجیب بات ہے شادی اس حدیث کو نقل کرنے والا خود البانی ہے وہ عرب ارب قائم کا محدث سمجھ نہیں آئی بی بی بتاتی ہے بی بی, بی, بی, بی, بی, بی بی کہتے ہیں حضور, بی حضور بی ایک شرط ہے جی حضور پھر شرط ہے جنت میں ساتھ رکھنا پڑے گا <laughs> جنت میں بتا دیتی نے گا ٹھیک ہے وہ ایمان سے بتا نبی کی قبر کا علم بی کو ہے تو اتنا بڑا فائدہ حاصل کر رہی ہے کہ نبی کے ساتھ جنت میں جا رہے وہ ابن تیمیہ میں تیری کیویں کیویں کھوب ٹھپا ذرا دس دے سے پٹھے اس ترے نال نہ سال اسلام لگی شیخل جی گل نظور کے جوڑے پاک کا سدکا اگڑی جانے شاخل ہے سنو اب جس جی شخص نے حضرت کی قبر انور کے متعلق بتایا حضرت دانیال کے متعلق بتایا تھا ان کا نام تھا خرکوس کیا نام تھا خرکوس پکا ابو ابو موسا عمر بخبری خبر ہی حضرت حضرت ابو موسا شعری نے حضرت عمر کو بتایا پکا تھا عمر حضرت عمر نے ان کو لکھا اند فن دفن کر دیں ان کو اند فن ہو ہاں فن ہوا یا خرقوس صَلَّى صلی اللہ وسلم بشر الجن اور خرقوس کو میرے پاس بھید جس نے تمہیں یہ بتایا کیونکہ نبی پاک نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے کیا مطلب کیا مطلب کہ میں جنتی کو دیکھ لوں بولوے وہادا مرسل ماض الجح یہ روایت مرسل ہے گیا چل ذرا پھر اب ابن دنیا پھر فرماتے ہیں توجہ درا وا، اگلی اور روایت نقل کرتے ہیں واجا دابو موسا مادانیا الم اب اب اس میں کچھ اضافہ ہے جو پہلی روایتوں میں نہیں تھا راوی بعض اوقات مختصر کر دیتا ہے بعض اوقات پوری سنا دیتا ہے بعض اوقات تھوڑی, تھوڑی سنا دیتا ہے یہ آپ بھی اسی طرح کرتے رہتے ہیں باتوں کے ساتھ کہ نہیں کرتے ایک تو ان کے سر شریف کے ساتھ مصحف کتاب پڑی ہوئی تھی وہ جرہ ہی ہوا تھا توجہ ایک مٹکا تھا جس میں چربی تھی بولو بولو بولو کیا تھا مٹکا تھا جس میں وہ دراہم کچھ درہم تھا وہ خاتم اور حضرت کی انگوٹھی شریف تھی پکاتا بابو موسا بے را لکھا عمر حضرت ابو موسری نے حضرت عمر کے پاس لکھا پکاتا با الامر حضرت عمر نے لکھا مل مصحفات وہ جو کتاب ہے وہ ہمارے پاس بھیج دے وہ امل ودکلینا مین وہ مرمن کے بالا کا منل مستمل مسلمین یس تشون بھی مرمرے امل ودک آپ نے فرمایا جو چربی ہیں کچھ ہمارے پاس رہنے دے اور کچھ جو تیرے تپاس مسلمان رہتے ہیں ان کو کہہ دے اس چربی سے اپنے بیماروں کی شفا ٹھونڈے اگلی لالوں پچھلی بد گئی ہے پچھائی جانی نہ فرماند نے فرمادری میرے کچھ سڈے وال بھی کلی میری آپ ہی رکھ لوگ کوئی اصا بھی شفا پاوے بولو مرو فرمایا وا مور من کی بل اکمینل مسلم ہی نا تیرے پاس جڑے مسلمان ہیں انہوں نے کہو یا بھی اس سے شفا حاصل کریں وقت سے میت کرا ہے بے نہ ہوم تو درہم جڑے نے وہ تقسیم کر عمل خاتم فقد نفل نہ کر جڑی ہی وہ ہم نے تمہیں دے دی اے ابو شری وہ حاقم کی طرف سے توحفہ قبول کر توجہ ذرا پھر آگے من غیر وجہ ایک نہیں کئی رواج رب سنتوں سے لمبا ہوا جلو باجا دہ جب پایا اگلی سنو ایک نہیں کئی سنتوں سے فرماتے ہیں بتایا گیا حضرت کو کہ وہ دانیال ہے نو کب حضرت ابو موسا شری نے جفی پائی ان کو مانکا کیا اور چوما اور مشرق ہو گئے بغارت بچے کا بھی سب ہی نہیں بچتا چمبڑ گئے پنجاب سے آخان گے گلے ملے وہ کبلا ہو اور چوما پھر آگے, پھر آگے وہ پچھلی باتوں بات کا ذکر ہے وہ لکھ کر بھیجا دس ہزار درہم کے قریب اب یہاں روایتوں درحم میں یہ ہے دس ہزار درہموں کے قریب پڑے تھے اس مٹکے میں, میں وہ کان من جا ایک تارا زمین ہا فائن رد ہا مارے سنو ہوتا کیا تھا کیوں رکھے تھے جو شخص غریب جس کو قرضہ مطلوب ہوتا وہ آتا حضرت کے مٹکے سے قرضہ لے جاتا اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد واپس کرتا ٹھیک ورنہ بیمار ہو جاتا سمجھ آ اِن ایک صندوق ایک تھا جس کے اندر اور کتابیں بھی تھی ہمارا عمر میں سلا صدرن حضرت, دلن حضرت دلن نے فرمایا عمر میں خطاب نے ان کو پانی, پانی اور بیری, بیری کے پتوں کے پانی کے ساتھ غسل دو وہ یو کفنو کفن دیا جائے و یو دفنو اور دفن کر دیا جائے وہ قبر ہوں ان کی قبر کو مخفی کر دیا جائے فلام و بہی عہد کوئی جاننے نہ پائے وہ امرا بل مالاب تل مال مال مال اور جو کم سندوک تھی کتابوں کی وہ ان کے پاس ہم اسی ادھر دے دی توجہ میرے بھائی ذرا توجہ سے سننا اب بتانا یہ چاہتا ہوں اس میں اس میں بھی آیا اور ابن تیمیہ کی اب کتاب کی طرف چلتا ہوں ابن تیمیہ بھی لکھ رہا اب آ ہوں اوسر باد کی طرف اور ابن تیمیہ کی شرارت کی طرف بکواس بتاؤں گا اس کی کتاب سے سناتا ہوں امرو اے امروے اے یہ ہے یہ ہے یہ ہے بھائی و لمبا زاد ایک سو بائیس سفر ایک سو فتاوا مجموع فتا ستاسواں ستائیسواں مرنی لکھد مر گیا ہونا تیری موت آ گئی ہونی تیرا تے تیرم کرے دا گھوڑا کھلو کے گئی لوگ ان سے لوگ ان کی قبر توجہ بارش مانگتے تھے اللہ سے کیا مانگتے تھے اور پھر یہی بتا میں پھر اس لیے بتاؤں گا کہ کہتا ہے شرک ہے خیروسل شریلہ خطا عمر بن خطاب حضرت عمر بن خطاب کی طرف لکھا تب یا مرویہ ہار قبر تیرہ قبریں کھوتے دن میں پھل قبور کلو ہاؤ کہ تمام قبریں مٹا دی جائیں ختم یعنی اوپر سے نشان ایسے نہ قائم کر دیے جائیں کہ جس سے جناب کو پہچان ہو سکے لے اللہ یافتا تین بے اناس ہو کہ لے اللہ اب شرارت دیکھنا لے اللہ تھا بہنا ہو ادھر تھا لا بش بشونا ہو تاکہ پھر نہ نکال لیں ادھر ہے لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں حضرت نے لفظ ایسے بدلے تاکہ وہ شرک والی بات آپ کی توجہ نہیں کی خیر, خیر، میں آگے سنا لوں اس کو بہت سے لوگوں نے ذکر کیا یونس بن بکیر نے زیادہ اندر ابو خلدہ خالد بن دینار سے ابو العالیہ وہی بات آگئی. لما تستر وجدنا فی بید مال عمر گیا جا سطلب کتاب سمانی سمجھ نہیں آئے تو ساری پوری نقل کر رہا تھا کیا کرتے تھے کہتے کان آتی سما ویدا بارش جب رکتی نہ آتی برسا ہوتا بارش روپئے سری رہی چار پائی لے جاتے پائی امترو بارش آ جاتی تو کیا گمان کرتے تھے کون شخص تھا جی دانیال تھا پکول تو مون دو کم بجت تو موہم آتا کتنے عرصے وہی بات تین سو سال والی بول تو کوئی تبدیلی نہیں و جی کوئی نہیں بس کیوں کرو اب توجہ آگے کہہ رہا ہے ولم تد صحابت فل اسلام ہے قبر ظاہر ہاجبت نون بہی بہی قبر ہی کما کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ وغیرہ پھر یہ حضرت وہی حضرت مور صلام والی بات اور قبر کی شریف کی وہ بتا رہا ہے اچھا اب بات کو سمجھنا قبر پھر یہ بھی ساتھ لکھ رہا ہے کہ قبر دانیال جو تھی نا اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی یہ لکھ رہا ہے فا فا اچھا, اب بات کو سمجھنا جو میں اس کی شرارت بتانا چاہتا ہوں ایک مقام پر نہیں اس واقعے کے متعلق تین چار مقام پر اس نے لکھا ہے اسی مجمول فتح میں لکھ کر کہتا ہے صحابہ کرام نے ایسا کیوں کیا تیرہ قبریں خدا کا بھائی تاکہ پتا نہ چلنے اس وجہ سے کہ تاکہ لوگ ان کو پکارے نہیں پکارے نہیں بات کو سمجھنا ہوئے پکارے نہیں دعا نہیں مانگیں فتنے میں نہ پڑے شرک نہ کر بیٹھیں وہ جو حضرت کے اندر اصل کیونکہ ابا جی بھی شرک تھے امبا جی بھی اب میں کوئی فتنہ نہیں تھا کیل? حضور کی قبر انور مکان شریف میں بند کر دی تھی صرف اما عائشہ رہتی تھی وہاں سمجھ نہیں آ رہی اب بات کو سمجھ اما عائشہ رہتی ہے حضور کی قبر انور کو بند کر دیا گیا میں پوچھتا ہوں حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی قبر انور کی طرح حضرت دانیال کی قبر کو اگر اسی طرح مکان سے بند کر دیا جاتا تو پھر تیرہ قبریں بنانے کی کوئی ضرورت تو نہ ہوتی یار سمجھ ذرا شیخ الاسلامی کر لو کیا میں ڈبمرو ذرا توجہ کرو سوچو صحیح یہ کہہ رہا ہے حضور کی قبر انور پہچاننے میں کیونکہ اعتراض ہوتا تھا کہ حضرت خیر ہے اگر فتنے کے ڈر سے کہیں مشرق نہ بن جائے اور پوجا پاٹنا شروع کر دیں اگر اس ڈر سے چھپ رہی تھی قبر اور تیرہ قبریں بن رہی تھی تو حضرت پھر ہمارے حضور صلی اللہ وسلم کی قبر کو ظاہر کیوں رکھا گیا ان کو بھی چھپا دیا جاتا معلوم ہی نہ ہوتی قبر ہے کہاں تو اس کا جواب حضرت دے گئے کہ جی وہ مکان ادھر آہ ادھر سے بن گیا بس بچ کے ختم اب شرکری یہی مکان ادھر بن جاتا یہ نا چیز اب کہہ رہا ہے کہ حضرت جی یہ مکان ادھر بن جاتا تو تیرہ قبریں بنانے کی ضرورت جب ادھر مکان میں قبر شریف بن گئی اور فطرے ختم ہو گئے بس بس بس अब बोलो है मरो तो उधर एक कमरा बन जाता बंद हो जाता छत समय कोई दरवाजा ना होता शिर के तो मुझे तेरा खबरें क्यों बनी समझ नहीं आई फिर फिर یہ بتا کہ خود لکھ رہا ہے حضرت مورسا علیہ السلام کی قبر والی وہی حدیث جو پہلے سنا چکا ہوں یہ نیچے لکھ رہا ہے کہتا ہے ان کی قبر کی پہچان میں بھی کوئی فرق نہیں کیوں جی وہ مر گیا بھائی بخاری مسلم حضور دس رہے ہیں نشانیاں دس رہے ہیں پھر کی بنے گا کہ بھی کوئی فتنے کا خطرہ نہیں وہ کیوں نہیں وہ تو نشانیاں دس گیا نشانیاں لب لینا پھر اگلے آخر لب بھی لب بھی سونے نبی جو نشانیاں دسیا سن وہ مقصدی تے وہی سی اب بات کو سمجھنا بتا نشانیاں بتا رہے حضرت اس کا جواب دیتے ہیں ادھر فتنہ نہیں میں نے کہا جی بالکل اگر ہم سے پوچھتے ہو تو کسی نبی کی قبر میں فتنہ نہیں صرف آپ کے ذہن میں فتنا فتنا آپ پر خدا کی لانت ہے آپ کے دل میں صرف بغض ہے تنقید ہے امبیا کی اس وجہ سے اس لانت میں مبتلا ہو اور دماغ گھومتا رہتا ہے چکر میں رہتا ہے اب ٹان ٹان کرنے لگے ڈڈو او ڈڈو سن تیری بکواس نہیں سنی جائے گی لاگم تو شو ہو کے لفظ بتا رہے ہیں اصل بات یہ تھی کہ دن کو تیرہ کمرے بنائی گئی پھر شب کو دفنایا گیا اور پھر نشان کائم نہ ہونے دیے کیوں اس لیے کہ اس علاقے کے لوگ قبر سے نکال کر باہر رکھا ہوا تھا لیکن ہاں میرا ذہن یہ جی کہتا ہے جس طرح مجھے معلوم ہو رہا ہے وہ قبر سے نہیں نکالا تھا جیسے ہی وفات ہوئی تھی ویسے ہی باہر ہی رکھے ہوئے تھے سمجھ نہیں آ رہے تو اب کیونکہ وہ پانی وغیرہ ان کی چار پائی باہر رکھ کر بارش مانگتے تھے ان کے پاس آتے تھے اس طرح اور وہ دفنانا نہیں چاہتے تھے اب بات کو سمجھنا لا یم بھون ہوں کبر مردہ میرے ہاتھوں تین میں آخر پھڑ گیا تیرا ہاتھ بڑی دا کی بیماری ہے لا نہ کہیں قبر سے نکال کر پھر باہر نہ رکھ لیں اور بارش مانگنا شروع کر دیں لفظ یہ ہے وہ کیا کہتا ہے لا یف تون تاکہ وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں پھر فتنے کا لفظ بول کر وہ شرک میں نہ پڑ جائے رواجت اس میں لاجم بشونا ہے جہیں تفظ بولنا اتنے پکنا لاج ہفتہ تین لاج ہفتا تے تیرے پیو تین دسے اور سنو یہ سننی سی والد صاحب بھی سننی سن پھٹکار ساری یہ پی جی دا پیو سننی سی آپ خندی نکلیا خیر اللہ تعالی زندو سے مرتے اور سمجھ نہیں آئی گلو آخر سی یہ کیوں کہہ رہے جی انہیں تیرا مٹا تیرا کیا نشان مٹا دو تاکہ جناب جی فتنا نہ پڑ جا کہیں یہ نہ کہ کہیں یہ نہ کہہ دیں توجہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ شرک شرک کہیں شرک نہ شروع کر دیں اس وجہ سے اب بات کو سمجھنا یہ کہہ رہا ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے تاکہ یہ اپنا ذہن لوگوں کو بتائے اور ذہن بنائے کہ حضرت جی نبیوں کی قبروں کو نبیوں کی قبروں کو مٹا دا. وہ جیسے حضرت عمر مٹوا رہے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں یار قبراں تیرہ گل سمجھو یہ بھی یہ بھی بدماشی کہ مٹا دو مٹا نہیں تیرہ قبر بنا فرمایا یہ تیرہ قبر جو بن جان گیا پتہ نہیں لگے گا کہڑے پاس سمجھ نہیں لگی ورنہ جی مٹانی سی تو ایک دن نو بنا کے کسے پاسے حکومت سی دی دبا کے تو چھپا دینا گل مکیب سن لو اصل راز یہ تھا کہ پھر کیونکہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی ان کو قبر میں ہی رکھنا چاہتا تھا وہ تو انہوں نے دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے نبی کی امت دفنائے تو وہ کام ہو گیا وہ کام ہو گیا سارا کام ہو گیا جب ہو گیا تو پھر یہ لوگ دوبارہ نہ نکال لیں تو اس وجہ سے انہوں نے چھپا دیا مقصد یہ تھا اس نے کہا شرک سے بچے اب سنو بھائی میں سونے نبی دی ایک اور حدیث صحیح سنا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسجد بھی دستے ہیں قبر بھی دستے ہیں مسجد ابن ابنک مطلب کے مطابق تو شرک شرک کیونکہ مسجد ساتھ یہ کہتے ہیں مسجد بن گئی تو شرک ستاں سارے مشرق نماز پڑھنے والے اب حدیث سنو اور صحیح سندوں کے ساتھ سنا صحیح سند کے ساتھ سناؤ توجہ جو ہے امرو اچھا ادھر کہ سنو موج میں کبھی تبرانی ڈوب مرے یہ خدا دا نام ہی کسی تھانے ٹکا دے over here.